کہاں دین میں جبر ہے کہاں ٹیرورزم ہے کہاں تشدد ہے کوئی تشدد نہیں دین میں تشدد نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے اور جو مسلمان دین میں جبر و تشدد سے کام لے رہے ہیں قہر و غلبے کی اسکیم کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ مسلمان مسلمان نہیں ہے حقیقی معنی میں یا خود کنفیوز ہیں یا گمراہ ہیں <سؤال> <سؤال> انہیں اون نہ کریں ڈس اون کریں <سؤال> کہہ دیں یہ ہمارے نہیں ہیں ہم <سؤال> میں سے نہیں ہیں <سؤال> یہ نہ ہمارے ہیں نہ ہم میں سے ہیں نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق <سؤال> اگر ان کا دین سے تعلق ہوتا سنے تلخ جملہ کہہ رہا ہوں سب سن رہے ہیں بے گناہ جو مرے ہیں اور شہید ہوئے ہیں ان کے ورثہ بھی اس میں کتنے ہوں گے تالخ جملہ ہے پیغام ہے اگر ان کا دین سے تعلق ہوتا آج تک جتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں ہوئے ہیں کتنے مسجدوں میں ہوئے نمازیوں پر ہوئے جدو سے ازاں پر ہوئے بہرحال نماز کوئی ہی پڑھ رہا کسی بھی مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے <بسم> رسول کریم نے تو غیر مذہب کے لوگوں کو مسجد میں ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت دے دی آج کا مسلمان صرف مسلکی فرق کے بنا پر نمازیوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور کہیں تو مسل کی فرق بھی نہیں ہے اپنے مسلک کے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں آہ! آہ! آہ! اگر یہ واقع واقع ذرا سا بھی حقیقت اسلام سے تعلق ہوتا تو آج تک ذرا دیکھیے جو واقعی فہش جگہیں ہیں سنیما ہال ہیں وغیرہ وغیرہ ان پر اتنے بم نہیں ہوئے ان اسلام پسندوں کی طرف سے اسلام پسند ہیں آپ اللہ کا دین پھیلانا چاہتے ہیں تو جہاں برائیاں ہو رہی ہیں وہاں بم بلاسٹ کیجیے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں کیوں بم بلاش کر رہے ہیں یہ تو بہرحال نماز پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں تو آ کے سمجھا دیجئے کہ بھائی یہ طریقہ نہیں یہ طریقہ ہے جو بالکل ہی بے دین ہے اس پر آپ کا لطف و کرم ہے نوز بلّہ اب میں مجبور ہوں کیا کہوں کیا کہوں یہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے بس اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا نہیں کہوں گا بہت تلخ ہو جائے گا اتنا ہی کافی ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیما ہال اور یہ فحاشی کے مراکز یہ اسلامی مراکز ہیں اور مسجدیں اور امام بارگاہیں یہ غیر اسلامی ہی جگہیں ہیں یہیں سے پہچان لیجیے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے کون کس کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے ایک طرف مسلمان تباہ ہو رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کی مذہبی جگہیں تباہ ہو رہی ہیں مسلمان کس محنت سے کس مشقت سے امیر غریب سب مل کر ابھی چندے کی تا, یہاں اپیل ہوئی تھی قبرستان تعمیر ہو رہا ہے قبرستان کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے آپ سب تعاون کریں میں بھی کہتا ہوں آپ تعاون کریں جتنے لوگ تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں آخرت میں پیسہ لے جانے کا یہی طریقہ ہے لوگ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں وائز لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ دنیا کا پیسہ مال یہیں رہ جائے گا یہ قبر میں نہیں جائے گا یا آخرت میں ساتھ نہیں جائے گا میں کہتا ہوں نہیں ساتھ جائے گا ساتھ لے جانے کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کے پاس پاکستانی پیسہ ہے اور آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں امریکہ میں پاکستانی روپیہ تو چلتا نہیں امریکہ میں ڈالر چلتا ہے تو آپ یہ روپیہ نہیں لے جا سکتے اور یوں ہی لے جائیں گے تو چلے گا نہیں آپ اسے کسی ایکسچینج میں جا کر روپے کو ڈالر سے بدلیں گے اب چل جائے گا تو دنیا کا دھن دولت جو ہے یہ آخرت جائے گا مگر اس ایکسچینج میں جا کے تبدیل کرا لیجئے قبرستان بنوائیے مسجدیں بنوائیے رسول کی راہ میں خرچ کیجئے، امام کی راہ میں خرچ کیجئے، دین کی راہ میں خرچ کیجئے، انسانیت کی راہ میں خرچ کیجئے، یہ پیسہ وہاں جائے گا, گا. بہرحال مثال <تصفح> دے رہا تھا کہ یہ اپیل ہوئی میں <تصفح> بھی اپیل کر رہا ہوں آپ ضرور کریں اور اسی طرح مسجدیں امام بارگاہیں مدرسے یا ملک کی املاک کس محنت سے بنتی ہے امیر غریب سب جس کے پاس جتنا ہے وہ چندہ دیتے ہیں محنت سے پیسہ کماتے ہیں چندہ دیتے ہیں اور آپ نے ایک بم بلاس میں مسجد اڑا دی اللہ کے گناہ گار ہوئے سرمایہ برباد کیا مسلمانوں کا مسلمانوں کو ہر لحاظ سے کمزور کیا اور پھر بھی آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پاس اصلی اسلام ہے باقی سب کے ساتھ نقلی اسلام ہے یا منحرف اسلام ہے ہر یہ جماعت اسلامی نہیں آئے وہ چاہے یہودیوں کے ایجنٹ ہوں امریکیوں کے ایجنٹ ہوں اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہوں یا شیتانیوں کے ایجنٹ ہوں جس کے بھی ایجنٹ ہوں مگر مسلمان نہیں ہیں جملہ تالخ ہے مگر مجبور ہوں کہنے پر اسلام کا کہیں دور دور دہشت گردی ظلم تعدی بربریت اور ٹیرورزم سے تعلق نہیں ہے نہ اسلام کا نہ قرآن کا نہ محمد عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا